حبیب اللہ والسلام يا نبی اللہ يا نور اللہ مدری چینل کے ناظرین سے صلاح میرے رب کا کلام لی حاضر ہوں کچھ ایسے مدنی پھول بیان کیے گئے تھے کہ جس سے ہم قرآن کریم کو درست پڑھ سکیں اور یہ پچھلے کچھ سلسلوں میں بیان کیا گیا ہے خوف اور کاف کے فرق کو سمجھایا گیا ہا اور ہا کے فرق کو سمجھایا گیا ہے اسی طرح عین اور علیف کے فرق کو بھی ہم نے سمجھانے کی یہاں پر کوشش کی ہے اور یہ چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے تو ہمارے یہاں عموماً چونکہ اس کے فرق کو ہم سمجھتے نہیں ہیں لہذا ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی ادائیگی درست ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے تلاوت پر کس قدر فرق پڑتا ہے اور چونکہ نارمل ایک ہمارے ایک تعداد ہوتی ہے جو بالکل ایک نارمل قرآن پڑھتی چلی جاتی ہے اور انہیں شاید اس بات کا علم ہی نہیں ہے یا کبھی زندگی میں شاید ہو سکتا ہے کہ اس طرح سیکھا نہ ہو کہ قرآن کریم کو اس طرح مخارج کی ادائیگی کے ساتھ اس کی تلاوت کی جاتی ہے اور حروف کو اس طرح واضح کیا جاتا ہے آج جو چیز اسے پھر انشاءاللہ آج قرآن کریم کی ایک بہت ہی پیاری آیت کریمہ کا بیان اور اس کا ایک تصور آپ کے سامنے رہے گا کہ پتا چلے کہ قرآن کریم ہماری کس قدر دنیا اور آخرت کے لیے ہماری رہنمائی کا سامان مہیا کرتا ہے لیکن اس, اس کی طرف جانے سے پہلے آئیے وہ کچھ فرق سمجھتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی عل محمد اب یہ ون ہر ون ہر اور قربانی کر یہ سورہ کوثر میں آپ کو ملے گی یہ لفظ یہ حرف جو ہے ون ہر اچھا اگر آپ نے ون ہر کو ون ہر پڑا تو اس کا مطلب ہو جائے گا اور جھرک سورہ کوثر تو میرا خیال ہے مدھیر کے ناظرین اس کی تلاوت کرتے بھی ہوں گے اور شاید یہ سورہ کوثر ہمارے ناظرین کی ایک تعداد ہوگی جس کو شاید یاد بھی ہو لیکن یاد ہونا اپنی جگہ پر ہے یاد ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا دروس پڑھنا یہ اپنی جگہ پر ہے بہت خوبصورت بڑی پیاری یہ سورہ مبارکہ اس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم کے فضائل ہیں آپ کی خصوصیت کا بھی بیان ہے اب اب دیکھیے میرے سامنے سوریک اوسر موجود ہے اور یہاں پر ہے فصل فصل لیلی رب ونحر تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو ونحر کا مطلب کیا ہوا اور قربانی کرو اور اگر ہم ونحر کو ونحر پڑھیں گے تو اور جھرک اب دیکھیے کس قدر معنی بدل جائیں گے تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو یہ ہو گیا شروع میں پھر فرمایا اور قربانی کرو اگر ہم اور قربانی کرو کی جگہ پر اور قربانی کر اور قربانی کرو ون ہر اور قربانی کرو اب اس کی جگہ پر اگر ون ہر کی جگہ پر ہم ون ہر پڑھتے ہیں ہر کو درست ادا نہیں کرتے تو اس کے پورے معنی بدل جائیں گے ایک مسئلہ یاد رکھیے گا قرآن کریم کی اگر ہم نماز میں تلاوت کریں گے فلاعات کریں گے اگر اس میں معائنہ فاسد ہو گئے مطلب جو ہوتا ہے معینہ میننگ جو ہوتے ہیں اگر وہ فاسد ہو گئے تو یاد رکھئے نماز بھی فاسد ہو جائے گی اس لیے یہاں پر اس ایک حرب کو جو آپ کو آج سمجھایا گیا تو بات وہی ہے کہ ہم اپنا ذہن بنائیں اور قرآن کریم کو درست سیکھنے اور اس کو دروست پڑھنے اور اس پر دروست عمل کرنے میں نے ہر جگہ دروست کا لفظ لگایا ہے سیکھنا بھی ہے تو دروست سیکھنا ہے کس سے سیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی دیکھ لیجیے مدرسۃ المدینہ آن لائن دعوت اسلامی کا موجود ہے الحمد للہ ہزاروں دنیا بھر میں آشکا رسول پر ہیں میری لاسٹ انفارمیشن کے مطابق دنیا کے اسی ممالک کی نمائندگی ہے ہمارے آن لائن مدرسۃ المدینہ میں جو پڑھائے جاتے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مدسۃ مدینہ آن لائن کا تعارفی مختصراً اگر ابھی مل جائے گا تو ابھی مدس مدینہ آن لائن کا ایک بڑا ہی مختصر سا تعارف جو ہماری جو حال میں ایک نئی تعارفی جو ویڈیو آئی ہے انٹروڈکشن ہے دعوت اسلامی کا اس میں بھی اس کی ایک چھوٹی سی جھلک موجود ہے تو وہ آپ کو پتہ چل جائے کہ دعوت اسلامی کس طرح قرآن کریم کی خدمت میں مصروف عمل ہے تو مدس المدینہ آن لائن ہے مدسۃ المدینہ بالغان ہے مدسۃ المدینہ مدری منوں کے ہیں یہ سارے انداز ہم نے رکھے ہوئے ہیں کہ کسی صورت ہم آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر قرآن کریم کی درست تلاوت سیکھ سکیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست تلاوت کرنے سیکھنے اور اس پر درست عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاین بج المین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی مدری چینل کے ناظرین آج جو قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی مضمون نرض کر دوں دیکھیے اگر کسی شخص کو کسی مصیبت میں آنے سے پہلے اگر وہ ذہنی طور پر اس مصیبت کے لیے تیار ہو اور حکمتیں مطلب اس کے متعلق اس کا جو نتیجہ ہے اس کے بارے میں اگر اس کو آگاہ کر دیا جائے تو بعض وقت صبر آسان ہو جاتا کہ پہلے سے مائن بنا دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی ایک ایسی آیت کریم عطا فرمائی ہے کہ اس کے بارے میں لکھا کہ مصیبت کے پیش آنے سے پہلے خبر دینے میں کئی حکمتیں ہیں ایک تو یہ کہ اس سے آدمی کو مصیبت کے وقت صبر آسان ہو جاتا ہے تو ایک بہت خوبصورت چیز میں نے قرآن کریم کو جب ہم پڑھیں گے اس کی تلاوت کریں گے تو قرآن کریم ہمارے دین میں ہماری دنیا میں ہماری معیشت میں ہر شے میں ہماری مدد کرتا ہے جب ایک شخص و مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے اور جب اس کو اس پریشانی اور مصیبت کے سامنے خوبصورت نتیجہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس کو مصیبت اور پریشانی اس کے لیے صبر کرنا اس پر آسان نہ ہو جائے کہ یار ہمیں نتیجہ بھی تو نظر آ رہا ہے نا خوشخبری بھی تو باتوں کا نظر آتی ہے ایسی خوشخبری قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے آئیے سنتے ہیں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 یعنی صبر والوں کے لیے یہاں پر خوشخبری بیان کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی نے کتنا ہم پر یہ کرم کیا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں کس قدر یہ ایک تسلی ہے پھر مزید اس صورت مبارکہ آیت مبارکہ کے ہیں دکھائے کہ ایک یہ بھی ہے کہ جب کافی دیکھیں کہ مسلمان بلا مصیبت کے بعد صبر و شکر اور استقلال کے ساتھ اپنے دین پر قائم ہے تو انہیں دین کی خوبی معلوم ہو اس کی طرف رغمت ہو ایک یہ کہ آنے والی مصیبت کی خبر پہلے اس کی اطلاع ملنا یہ غریبی خبر اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجوزہ ہے ایک حکمت یہ ہے کہ منافقین کے قدم ابتلا کی خبر سے اکھر جائیں اور مومن و منافق میں امتیاز ہو جائے کتنا خوبصورت مضمون ہے خزان و عرفان کے اندر اس آیت کریمہ کے تحت اور آزمائش اور امتحان کی یہ جو باتیں جو ہمیں بیان کی گئی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی کافی مصیبتیں آئیں کافی پریشانی آئیں ان سب کا بیان بھی قرآن کریم میں اگر آپ کی تفاصت پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا لیکن یہاں پر ایک خوشخبری یہ دیکھیے ایک بہت پیاری بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وبش شیر کہ خوشخبری سنا ان صبر والوں کو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 کی آیت کریمہ کو جب ہم دیکھیں تو یہ کس قدر ہماری تربیت کر رہی ہوتی ہے ہمیں کس قدر یہ ہمارا ذہن بن رہا ہے اور پھر آگے مزید ثواب کہ یہ کون لوگ ہیں کہ فرماتے ہیں الا یہ وہ ان کے لیے کیا کیا ہی نام ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں وہ الا محتدن اور یہی لوگ راہ پر ہیں یعنی قدر اس میں خوشخبری آئیں کس قدر اس میں راحت کا پیغام ہے قرآن کریم میں یہ سورہ بقرہ کہ آیتمبر نمبر 155 اور آیتمبر نمبر 156 اور آیتمبر نمبر 157 کو اگر آپ تلاوت کریں گے پھر خزان و عرفان میں اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح ایک مصیبت پر صبر کرنے کا ذہن ملتا ہے صبر کہتے ہیں چپ رہنے کو بہت ساری تعریف تعریفیں یعنی جب مصیبت آئے تو بندہ چپ ہو جائے واویلا نہ کرے شکو شکایت نہ کرے میں یہاں چند مدنی پل عرض کروں گا اور آج میری نیت بھی یہ ہے کہ تاکہ یہ مصیبتوں میں پریشانیوں میں دکھوں میں گھرے لوگ جب یہ قرآن کریم کے ارشادات سنیں اس کے متعلق ترجمہ قرآن سنیں اس کے متعلق تفاصیت دیکھیں پھر مزید بزرگوں کے اور واقعات پتا چلیں اور صاحبۂ کرام والے مردوان کے واقعات پتا چلیں پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سے پتا چلیں تو ایک تسلی ملتی ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور تسلی ملتی ہے واقعی مصیبتیں پریشانیاں دکھ ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوب ارشاد فرمایا اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے اور خوشخبری سنا ان سور والوں کو تو زندگی میں قدم قدم پر جیسے آزمائیں شتواتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مرض سے آزماتا ہے تو کبھی جان و مال کی کمی کے ذریعے آزماتا ہے کبھی دشمن کے خوف کے ذریعے آزمایا جاتا ہے تو کبھی کسی نقصان سے کس, کبھی کسی آفت کسی پریشانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور اس کے علاوہ راہ دین میں جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس راہ دین میں آنے والی جو بعض تکالیف ہوتی ہیں ان میں بھی آزمائشیں آتی ہیں تو اس میں بھی آزمایا جاتا ہے اسی طرح فرما بردار اور نافرمان فرمان محبت میں سچے محبت کے صرف دعوے کرنے والوں کے درمیان فرق ہوتا ہے کہ بعض ہوتے ہیں صرف محبتوں کی باتیں کریں گے لیکن پریشانی آتی ہے تو وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں میں نے بڑی بہت پیاری ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا سمجھانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب پریشانی اور مصیبت کا وقت ہوتا ہے تو اس پر اصل امتحان ہوتا ہے اور اسی پر آدمی کو پورا اترنا پڑتا ہے کہ ایک نام سنا ہوگا آپ نے مجنو اور لیلا کا تو اس طرح مطلب کہ اس واقعے میں بھی اگر آپ غور کریں گے لیلا اور مجنو کے بھی تو محبتیں پیار یہ آزمائش کے راستے میں آتی ہیں اس کے داستانیں تو بہت لوگ سناتے ہیں لیکن بہت بزرگوں نے ان کے واقعات کو اس طرح بھی لکھا ہے کہ جب لیلا نے آزمائش میں ڈالا تو اچھے اچھے لوگ چلے گئے جو محبت کا دعویٰ کرتے تھے لیکن مجنو جو کہ محبت میں سچا تھا وہ آزمائش پر کھڑا اترا طویل واقعات ہیں چونکہ کا موقع مجھے اتنا ہے نہیں وہ میں آپ کو کاف اس کے واقعات سنا تھا تو یہ جو آزمائش ہے نا یہ فرمان اور نافرمانوں فرمانوں کو الگ کر دیتی ہے سچی محبت کرنے والے اور دوسری محبت کا دعوی کرنے والے ان میں بھی فرق واضح کر دیتی ہے آپ حضرت نوح علیہ السلام پر اکثر قوم کا ایمان نہ لانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا ان کو فرزند قربان کرنے کا حکم آنا حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں مبتلا کیا جانا ان کی اولاد اور اموال کا ختم ہو جانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے مدین جانا اور اس کے علاوہ مصر سے ہجرت کرنا حضرت عیسیٰ علیہ اللہۃ السلام کا ستایا جانا انبیاء کرام علیہ السلام کا شہید کیا جانا اور میرے آقا مکی بدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کس قدر امتحان آزمائش اور کیسی کیسی گھری آئیں شہزادوں کی ولادت ہوئی بچپن میں شیخ خارقی چھوٹے چھوٹے تھے انتقال ہو گیا خطیق عزت سعید سیدھا ختی القبرا رضی اللہ تعالی عنہ جن سے ابھی اپنا محبت کرتے تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا اس کے علاوہ تائخ میں گئے تو تاخ میں آپ کو کیسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اسی علاقے اور اسی شہر میں رہنے والوں نے آپ کو کتنا ستایا آپ کو کتنی تکلیفیں دی گئی آپ کو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدین منورہ آپ ہجرت کر کے گئے یہ پریشانیاں یہ مصیبت ہے پھر غزوات کے اندر پریشانیاں غزوات کے اندر ایک سے ایک وہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑا حتیٰ کہ آپ کے آپ کے رخ انور بھی زخمی ہوا آپ کے قدموں میں بھی آپ کو اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ کے قدمے آپ کے قدموں سے خون بہنے کے واقعات ملتے ہیں ارض کرنے کا مقصد ہی ہے صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھیں حتیٰ کہ آپ کو میں کربلا میں لے کر چلوں کربلا میں کیا نہیں ہوا حضرت امام حسین ربدی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے دنوں تک بھوکا پیاسا رکھا گیا آپ کی جو اہل خانہ تھے کتنے بھوکے پیاسے رہے آپ کے سامنے آپ کے بچوں کو شہید کیا گیا تاکہ آپ خود شہید ہو گئے پورا کاروان کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ واقعہ واقعات محرم الحرام میں سنتے رہتے ہیں اسی طرح بزرگوں کی پوری سیرت و تاریخ اگر ہم پڑھتے ہیں تو بڑی مصیبتیں بڑے پریشانیاں آتی رہی ہیں کھانے کی تکلیف آل اولاد کی تکلیف اور بہت ساری تکالیف لیکن یہ صابر رہتے تھے یہ اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہتے تھے مزید ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو اتنی ساری جو مثالیں ہیں یہ کیا یہ ڈٹے رہتے تھے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے صدر الشریہ بدر طریقہ مران عمجد علی اعظمی علیہ رحمۃ علی اللہ کبھی فرماتے ہیں بہت موٹی سی بات جو کہ ہر شخص جانتا ہے کہ کوئی کتنا ہی غافل ہو مگر جب اس سے کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچتی ہے کوئی مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے یہ تو اندازہ ہوگا ہم سب کو کہ ایک شخص آزاد کو, کو کوئی پریشانی مصیبت نہیں پہنچتی تو اپنے رب کو یاد بھی نہیں کرتا اتنا لیکن جب اسے کوئی پریشانی کو مصیبت آتی ہے تو اپنے رب کو کتنا یاد کرتا ہے ایک کتاب کے اندر پڑھا تھا کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی بڑی نعمتیں دی اور بڑا غافل تھا کبھی رب کو یاد نہیں کرتا تھا فرشتوں نے اللہ کے حضور عرض کی یاد لا یہ تجھے یاد نہیں کرتا تیرا ذکر نہیں کرتا تیری فرما برداری نہیں کرتا اور تو اس کو نعمتوں پہ نعمتیں دیے چلے جا رہا ہے نعمتوں پہ چلے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی وہ نعمت ہے تکلیفیں ڈالا نہیں ہے تو مجھے یاد نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گردن کی طرف کی ایک رگ تھی اس رگ کا فنکشن بند کر دیا جو ایک کام تھا اس کا بند کر دیا اس کو تکلیف ہوئی نا جس چیز فورا تکلیف ہوگی تو اللہ یاد آئے گا یا ربی بھی جیسے اسے یا ربی کا کہا غیر سواز آئے لمبے کی آبادی میرے بندے میں تو ہوں تو کہاں ہے واقعی جب مصیبت آتی ہے جب پریشانی آتی ہے جب تکلیف آتی ہے جب قرضہ چڑھ جاتا ہے بیماریاں گھیر لیتی ہیں ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ بسا ایسے موقع پر توبہ بھی بڑی سچی ہوا کرتی ہے جی ہاں بڑی سچی توبہ ہوا کرتی ہے بعض اوقات انسان ایسی مصیبت میں پریشانیوں میں گھر جاتا ہے کر سے چڑھ جاتے ہیں نقصان ہو رہا ہوتا ہے یہ ہو رہا ہوتا ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ پریشان وہ پریشان یا بیماری وہاں بیماری یہ سر پر ہاتھ رکھ کر یوں بیٹھ جاتا ہے کہ یا اللہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے یا اللہ پھر اپنے گناہ یاد کرتا ہے میں نے اس کو یہ بول دیا ہوگا میں نے اس کو یہ بول دیا ہوگا اس کے ساتھ یہ کر دیا تھا اس کے ساتھ وہ کر دیا تھا یہ لگتا ہے میرے سود کی وجہ سے یہ لگتا ہے میرے رشوت کی وجہ سے یہ لگتا ہے میرے ظلم کی وجہ سے اس کی وجہ اس کی وجہ اب اس کو ایک ایک کر کے گنا یاد آ رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے اس کو گنا یاد نہیں آ رہے تھے ایک ایک کر کے اس کو ساری خطائیں یاد آ رہی ہوتی ہیں اور سب خطاؤں میں یہ بھی دیکھیے خطاؤں میں کوئی تعویل بھی نہیں کرتا نہیں نہیں ایسا نہیں ایسا ہوا تھا ایسا نہیں نہیں اس کا قصور تھا سب پہ قصور بھول جاتا ہے اپنا ہی قصور یاد آ رہا ہوتا ہے اس وقت اتنی سچائی اور ایمانداری کے ساتھ بسا اوقات یہ اپنے رب کے حضور رجو آتا ہے یا اللہ مجھے ایک ایک کر کے میرے گنا یاد آ رہے ہیں ظلم یاد آ رہا ہے ستم یاد آ رہا ہے پریشانیاں یاد آ رہی ہیں وہ جو ماں کو ستایا تھا یا اللہ جو ماں کو ستایا تھا جو بیوی بی پر ظلم کیا تھا اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا جو میں نے اولاد کے ساتھ زیادتی کی تھی پڑوسیوں کے ساتھ زیادتی کی تھی وہ جو کاروبار میں میں, میں نے بےمانی کی تھی ملاوٹ کا مال بیچا تھا وہ جھوٹ بولا تھا وہ فتنہ فساد میں نے برفا کیا تھا وہ ناحق میں نے قتل کروائے تھے وہ جو میں نے بھتے اور پرچیاں دی تھیں وہ جو میں نے ان کا ساتھ دیا تھا وہ ظلم کرنے والا کا جو میں نے ساتھ دیا تھا ایک ایک کر کے اس کو پھر اپنے گناہ یاد آتے رہیں گے یہ کب ہوا جب اس پر پڑی مصیبت آئی پریشانی آئی اپنے رب کو یاد کرتا ہے سچی توبہ کرتا ہے اور واقعی لوگوں کی بد دعائیں بعض اوقات انسان کا بیڑا گر کر کے رکھ دیتی ہیں اور یہ اس وقت اس کو یاد آتی ہے جب وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ جو مصیبت آتی ہے نا یہ مصیبت کئی اوقات ایسے ہوتے ہیں مصیبت یہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی یاد لے کر آتی ہے اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں ہمارے صدر الشریعہ بدر الطریکہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ یہ جو تکلیف آتی ہے اس میں بندہ کس قدر اپنے رب کو یاد کرتا توبہ استقبال کرتا ہے تو یہ تو بڑے رتبے والوں کی شان ہے اور تکلیف کا بھی اسی طرح استقبال کرتے ہیں جو رتبے والے ہوتے ہیں تکلیف کو اس طرح استقبال کرتے جیسے راحت کا استقبال کرتے ہیں یہ اللہ کے نیک بندوں کا حال لکھا ہے کہ جب ان پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جس طرح ہم راحتوں کا استقبال کرتے ہیں خوشیوں کا استقبال کرتے ہیں اس طرح اللہ کے وہ شان والے جو بندے ہوتے ہیں یہ تکالیفوں کا اور پریشانیوں کا استقبال کرتے ہیں مگر فرما دے مگر ہم جیسے کم سے کم اتنا تو کریں کہ جب کوئی مصیبت تکلیف آئے تو صبر و استقلال سے کام تو لیں رونا پیٹنا کر کے آتے ہوئے ثواب کو ہاتھ سے تو نہ جانے دیں اور اور اتنا تو ہر شخص جانتا ہے کہ بے صبری سے آئی ہوئی مصیبت جاتی نہیں پھر اس بڑے ثواب جو حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں اس سے محرومی تو دو رہی مصیبت ہو گئی کہ ایک تو مصیبت نہیں جائے گی اوپر سے اگر میں صبر کرتا تو ثواب ملتا صبر کیا نہیں تو ثواب بھی چلا گیا اور پھر ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں نفسیاتی مریضوں کا علاج کرتے ہیں ڈاکٹر زیرک یہ یو کے میں ہوتے ہیں یہ مجھے بتاتے تھے کہ جو نفسیاتی مریض آتے ہیں ان کا بھی اس طرح علاج کرتے ہیں کہ جب ان کو ایک امید جب نظر آتی ہے کہ میری اس مصیبت کے پیچھے بھی کوئی انعام ہے میری اس مصیبت کے پیچھے بھی کوئی ثواب کی امید ہے تو مصیبت کو برداشت کرنا اس کے لیے قدرے آسان ہو جاتا ہے پھر حدی سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آج میں نے سوچا یہی تھا کہ آج یہ دکھ درد کا جو ہمارے ساتھ جو ایک واسطہ ہے اس کو بھی تھوڑا سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ سکون اور آسانی نصیب ہو اور اپنے رب کی رضا پر راضی رہنے کا ہمیں جذبہ نصیب ہو اور یہ قرآن کریم کی تربیت ہے قرآن کریم ہماری تربیت فرماتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے تکلیف میں مبتلا کرتا ہے بخاری شریف کی حدیث سنا رہا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عین حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاد فرمایا مسلمان کو جو تکلیف رنج و ملال ازیت و غم پہنچے یاد تک کہ اس کے پیر میں کوئی کانٹا ہی چوبے تو اللہ تعالیٰ ان کے سبب اس کے گنا مٹا دیتا ہے پچھلے دنوں میری حاضری تھی ساؤتھ افریقہ میں وہاں ایک بڑا دکھی انسان شکل شورت سے بڑا مطلب کہ وہ ہسمخ ٹائپ کا تھا حسات بشاش تھا لیکن اسے بہت ساری باتیں پسند آ رہی تھیں پھر اس نے اپنی کچھ مصیبتوں اور پریشانیوں کا اظہار کیا کہ یہ یہ تکالیف ہے میں نے اسی طرح کی حدیث کو سنائی میں آپ کو یقین دے رہا اس حدیث کو سننے کے بعد اس شخص کی خوشی اس شخص کے چہرے پر مسکراہٹ اور بشاشت دیکھ کر مجھے رشک آ رہا تھا جی ہاں داڑھی نہیں تھی اس کے چہرے پر داڑھی نیتی اس کے چہرے پر لیکن مجھے اچھا لگا اس کا یہ انداز خوبصورت لگا مجھے اس کا یہ انداز ہاں واقعی سوبھاؤ ملے گا میرے کو جو مصیبت آئے گی پریشانی آئے گی وہ واقعی تھوڑا دکھی انسان تھا اچھا سوبھاؤ ملے گا کیا بات کیا آپ نے اور اس کا ریپلائی اتنا زبردست تھا اس طرح ریپلائی میں نے تو کبھی کسی کا نہیں دیکھا کہ اگر ہم نے کسی مصیبت زدہ یا پریشان حال کوئی حدیث سنائی ہو اور اس نے کوئی اتنا خوبصورت ریپلائی دیا ہو وہ اس شخص نے دیا, یا شخص نے دیا یاد رہے گا یا نا حضرت جابیر رضی اللہ عنہ نے اشاد فرمایا قیامت کے روز جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو آرام و سکون والے تمنا کریں گے کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کاٹ دی گئی ہوتی تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور چارج کروں ہمارے پاس جو مصیبتیں پریشانیاں ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی رضا پر آزی رہنا نصیب فرمائے واویلا نہ کرے بعض لوگ بہت واویلا کرتے ہیں میں غریب ہو گیا ہوں, میں تنگ دست ہو گیا ہوں میں غریب ہو گیا ہوں, میں ہو گیا ہوں. گھر والوں کا کیسے ایک ہی دون ہوتی گھر والوں کا پورا ہے ارے خدا کے بندے جب دنیا سے چلا جائے گا تو آپ کے گھر والوں کو کون پورا کرے گا ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آ کر اسی طرح اپنے گھر والوں کا واویلا حضور پتا نہیں گھر والوں کا کیسے پورا کروں گا گھر والوں کا کیسے پورا کروں گا میں عیال والا ہوں میں بیوی بچوں والا ہوں اسی طرح اس نے اپنی وہ دکھ درد بیان کیے ایک دن نے فرمایا کہ اللہ کے بندے کام کر گھر جا گھر جا اور گھر والوں پر ایک نظر گما جس جس کا رسک اللہ کے ذمہ کرم پر نہیں نا اس کو اپنے گھر سے نکال دے جا کیا تیری جان چھوڑ جائے گی یہ کیا بات ہوئی وہ گھر گئے اندر ایسا کون سا بند ہے کہ زمین پر رنگنے والا کوئی اس کا تو اللہ تعالی نے لیا ہوا ہے. ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں مٹے مٹے اسلامی بھائیو اللہ تعالی بندے کو جیس حال میں رکھے بلکہ ایک حدیث قدسی کا, اس طرح کا مضمون یاد ہے بعض ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے کیونکہ ان کے ایمان کی سلامتی ان کے دولت رہنے میں بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غربت دی ہے ان کی ایمان کی سلامتی ان کے غربت میں ہے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے راحت دی ہے کہ ان کی ایمان کی سلامتی ان کی راحت میں بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مصیبت پہ مبتلا رکھا ہے کہ ان کی ایمان کی سلامتی ان کی اس حالت میں ہے کیونکہ ہم اصل میں جانتے نہیں ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے اور یہ جو چیزیں اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے واضح طور پر ارشاد فرمائے اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے دیکھیے کتنی خوبصورت بات یہ بھی قرآن کریم سوئے بکرا کی آیت نمبر دو سے میں آپ کو بیان کرا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی پیاری تعلیم ہمیں ارشاد فرمائی مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں کہ یہ جو ہم واویلا کرتے ہیں اپنے دکھ اور پریشانیوں کا اور بسا اوقات ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہم تو جانتے نہیں ہے مگر ہمارا رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کتنا واضح ارشاد فرماتا ہے اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے انت خو کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو اور قریب ہے کوئی بات تمہیں پسند آئے پہلے بتایا کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور تمہارے حق میں بہتر ہو اور دیر فرمایا اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے وہ اللہ لمحا کتنی خوبصورت بات ہے بے شک اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور ہمارے حق میں کیا بہتر نہیں ہے یہ رسالہ بہت خوبصورت ہے امیر سنت کا یہ مینڈک سوار بچھو یعنی امیر سنت اس میں لکھتے ہیں بڑی پیاری بات آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں دنیاوی آفت و مصیبت مسلمان کے حق میں اکثر بہت, بہت, بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جیسا کہ منقول ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے جب میں کسی بندے پر رحم فرمانا چاہتا ہوں تو اس کی برائی کا بدلہ دنیا میں دنیا ہی میں دے دیتا ہوں کوئی کبھی بیماری سے کبھی گھر والوں میں مصیبت ڈال کر کبھی تنگی معاش یعنی تنگ دستی سے پھر بھی اگر کچھ بچتا ہے تو مرتے وقت اس پر سختی کرتا ہوں حتیٰ کہ جب وہ مجھ سے ملاقات کرتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسے کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں تو کیا ہے پھر مزید ہے اور مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ میں جس بندے کو عذاب دینے کا ارادہ رکھتا ہوں اس کو اس کی ہر نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہوں کبھی جسم کی صحت سے کبھی فراخی رزق سے یعنی روزی بڑھا کر کبھی اہل و ویال کی خوشحالی سے پھر بھی اگر نیکیوں کا بدلہ دینا کچھ باقی رہ جاتا ہے تو مرتے وقت اس پر آسانی کر دی جاتی ہے ہفتہ کے جب مجھ سے ملتا ہے تو اس کی نیکیوں میں سے اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا کہ وہ نعرے جہنم سے بچ سکے تو امیر سدت لکھتے ہیں کہ اس روایت کے پیش نظر گ... گاڑیوں عمارتوں دولتوں اور صحتوں اور طرح طرح کی نعمتوں کی اپنے اوپر کفرت کو دیکھ کر ڈر جانا چاہیے کہ کہیں یہ دنیا میں نیکیوں کی جزا نہ ہو اور غربتوں آفتوں بیماریوں اور طرح طرح کی مصیبتوں کا اپنے اوپر سلسلہ دے کر صبر کرنا اور دل بڑا رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آخرت کی راحت کی سامانوں کا پیش خیمہ ہو ہم اللہ تعالیٰ سے دونوں جہانوں کی بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں پر آپ غور کہ جو ہم پر مصیبتیں پریشانیاں وغیرہ آتی ہیں ہم اسے ایک ہی سمت کی طرف لے کے جاتے ہیں بعد اوقات یہ گناہوں کی سزائیں ہوتی ہیں تو مغفرت کا سبب بھی بنے گا گنا گنا بخش دیے جائیں گے بہت کچھ اس کے فوائد ہیں تو آج کا جو میں نے نیت کی تھی کہ جو ہمارے یہاں دکھ پریشانیاں ہیں بیماریاں ہیں آپ کے قرضے ہیں کچھ کچھ لوگوں کو اپنی زوجہ سے تکلیف ہوتی ہے بیوی سے تکلیف ہوتی ہے کچھ لوگوں کو اپنے کچھ عورتوں کو غور شور سے تکلیف ہوتی ہے تو صبر کریں اللہ تعالیٰ اجر دے گا کہ جو مطلب کہ اس طرح صبر کرنے والوں کے لیے اجر بھی کتابوں میں لکھے گئے کہ جو اپنے بیوی کی بدتمیزی اور بد اخلاقی پر صبر کرے گا اس کا اجر بھی لکھا ہے اور جو اپنے جو شوہر کی ظلم اور اس کی زیادتیوں پر صبر کرے گی اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا تو صبر پر اجر ہے آپ کو گھر میں پریشانی ہے کسی کی زبان سے تکلیف ہے کسی کے انداز سے تکلیف ہے کسی کے کردار سے تکلیف ہے صبر کریں آپ شکایتیں کریں گے مطلب کسی کو کہیں گے یار مجھے اسے تکلیف ہے وہ آدمی اس کی طبیعت بدلنے پر قادر ہی نہیں ہے اس کی طبیعت کیسے بدل سکتا ہے تو سوائے اس کے صبر کریں بات اوقات آ جاتی ہے پھر بات اوقات ایک تسلی والی بات کر رہا ہوں کہ وقت ہی گزر جاتا ہے ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ یار کچھ ایسی بات دو کہ میں جب خوشی میں پڑھوں تو غم زدہ ہو جاؤں اور جب غم میں پڑھوں تو مجھے خوشی ملے ایسی کو بات ہے لکھ کر دے سکتے ہو تو وزیر نے کہا کہ بالکل لکھ کر دے سکتے ہیں وزیر نے لکھ کر دے دیا بادشاہ نے پڑھا پڑھا تو کہیے گا کہ یہ کیا لکھ کر دے دیا اب پڑھیے لکھا تھا یہ وقت گزر جائے گا کیا لکھا تھا یہ وقت گزر جائے گا بشا نے کہا یہ کیا ہے وہ وزیر نے کہا حضور جب غم ہونا تو یہ پڑھ لیجیے گا اور لکھا ہوگا یہ وت گزر جائے گا تو خوش ہو جاؤ گے اچھا گزر جائے گا اور جب خوشیاں زیادہ ہونا تب بھی پڑھ لیجیے گا تو بھی لکھا ہوگا یہ ود گزر جائے گا تو غم زیادہ ہو جاؤ گے ہاں یار بات تو بڑی پتہ کی دور نے کبھی ایسا دیکھا ہے آپ نے کہ دن ہی ہو رات نہ ہو کبھی ایسا دیکھا ہے کہ رات ہی ہو دن نہ آیا ہو نا? ہے نا ہوتا ہے آپ کی زندگی ان تجربات سے بھری ہوئی ہے کیونکہ ایسا ٹینشن ہوتا ہے اسی پریشانی ہوتی ہے کہ بس دل کرتا ہے کہ کیا کچھ کر لو لیکن پھر آج پھر وہی پریشانیاں خوشی میں بدل جاتی ہیں پھر کبھی وہ خوشیاں غم میں بدل جاتی ہیں یہ ہوتا ہے تو اس میں اللہ کی رضا پر راضی رہیں بعض کمزور قسم کے لوگ خودکشی کا راستہ ڈھونڈتے ہیں جب پریشان ہو جاتے ہیں مصیبتیں پڑ جاتے ہیں پورا نہیں ہوتا تنگ دستی ہوتی ہے قرضے چڑھ جاتے ہیں تو کیا کیوں خودکشی کرے خودکشی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے خودکشی تھوڑی کرتا ہے بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے اپنے رب سے التجا کرتا ہے رب فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے قریب ہوتا جب وہ مجھے پکارتے ہیں اپنے رب کو پکاروں وہ قدرت والا ہے وہ طاقت والا ہے اس کے غیب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں وہ اپنے بندوں پر فرماتا ہے اس کو راضی تو کرو بڑے بڑے پریشان حال مصیبت زدہ بے روزگار بیمار ان کو سمجھاتے بھائی اتنی دکھ اتنی پریشانی ہے. نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو نہ نماز نہیں پڑھتے دکھو پریشانی کو پکا نہیں کیا مصیبت ہے یار جس کا میں ہاتھ ڈالتا ہو رہا ہے. اللہ کے بندے تیری پریشانی تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور مکان پر فرمایا دیکھے میرے رب کے کلام کو پڑھتے رہیں گے نا آپ کو اتنے راستے ملیں گے کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھنے کو ملیں گی رب کے کلام میں اتنی ہے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں یہ مصیبت پہنچی تھی وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے بہت کچھ تو اللہ معاف کر دیتا ہے مصیبتوں کو کہا کسی اور پر ڈال دو جب سے یہ ہے تب سے مصیبت آ گئی جب سے میں یہاں گیا تب سے مصیبت آ گئی جب سے وہ ہوا تب سے مصیبت آ گئی ارے بھائی کئی مصیبتیں آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اللہ کی نا کر کر کے مصیبت اپنے گلے لی ہیں اتنے لوگ پریشان حال ملتے ہیں ارے بھائی اتنے پریشان ہو قرضے چڑھ گئے بے روزگاریاں بیماریاں ہو گئی ہیں اتنا کچھ دکھوں میں گھرے ہوئے ہو اب تو نماز پڑھو اب تو پوری داڑھی رکھ لو اب تو سود رشوت جھوٹ اور قیمت سے بچ جاؤ اب تو اپنے رب کے حضور توبہ کر لو سچی رجوع لے آؤ اللہ یہ ہے نا میٹھے میٹھے استعمال کون ہے جو مصیبتوں کو دور کرے کون ہے جو پریشانیوں کو دور کرے کون ہے جو بیماروں کو بھی دے کون ہے جو آپ کے قرضے اتار دے کون ہے جو آپ کو, آپ, بے, بے گھر ہیں تو آپ کو گھر دے دے آپ بے چین تو بے چین دے دے آپ بے قرار ہیں تو آپ کو قرار دے وہ کون ہے اللہ کون ہے اللہ, کون ہے اللہ میرا اللہ میرا رب میرا پروردگار ہے جو ہمیں راحت دینے والا ہے سکون دینے والا ہے وہ جانتا ہے نا کیا پریشان اور مصیبت میں ہے یا نہیں ہے ہم کس حال میں وہ جانتا ہے نا اس سے بڑھ کر رحم کرنے والا کون ہے اس سے بڑھ کر کرم کرنے والا کون ہے اور ہم جب پریشانی اور مصیبتوں میں ہوں تو اس کے فرما بداری کے طرف نہ جائیں کہ مولا میں تو میں رجوع آیا میں کان پکڑتا ہوں میرے سے بھول ہو گئی میرے حالات بدل دے میرے حالات اچھے کر دے مجھے نیک بنا دے میرے لیے پریشانی ہے مولا دور کر دے مولا دور کر دے میرے قرضے اتار دے میری بیماریوں پر رحمت کی نظر کر دے ہم دعا تو کریں اگر دنیا میں میری کوئی دعا قبول کو نہ ہوئی ہوتی اصل میں چونکہ ہم نے موت کو پیش نظر رکھا نہیں ہے کہ موت کو پیش نظر رکھنا ہے کہ مرنا ہے ہم نے دنیا کی زندگی کو سب کو سمجھا ہوا کہ یہاں سب, سب کو یہاں مل جائے سکھ سکھ سب یہاں مل جائے راحت یہاں مل جائے آسانی یہاں مل جائے ارے میرے میٹھے میٹھے بھائی مرنے کے بعد کبھی تو سوچو کہ مرنے کے بعد راحت نہیں ملے گی تو کیا ہوگا تو خودکشی کا راستہ کبھی بھی نہ لیں اپنے رب کے حضور حاضر ہو وہ حالات بدلنے والا ہے اس کے, اس کے حبیب کا واسطہ اس کی بارگاہ میں دے بلکہ نبی پاک کی بارگاہ میں التجا کریں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں کھوٹے سکے بھی بازار میں چل جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم درست پڑھنے کے توفیق عطا کریں دیکھیں پڑھیں قرآن کریم یہ جب آیتیں پڑھیں گے نا دیکھیں سورہ بقرہ کی آیتیں میں 155 بیان کی اس کے بعد سورہ دوست اور کچھ آیت بیان کی اس کے بعد ایک اور آیت کریمہ بیان کی صرف مصیبتوں پر صبر اور مصیبتوں پر قرار اور مصیبتوں کے وقت اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا جو ذہن ہمیں قرآن کریم دے رہا ہے مجھے بتائیے کس قدر مضبوط ذہن دے رہا ہے اور جب کفار دیکھیں گے مسلمانوں کو اس طرح صبر کرتے ہوئے اپنے رب کی رضا پر رہتے ہوئے یہ کس قدر متاثر ہوں گے کہ کیسے اپنے رب کے بندے ہیں اللہ تعالی ہماری مصیبتوں پر ہماری پریشانیوں پر رحمت کی نظر فرمائے اور ہمارے غم و دکھ پر اللہ تعالی رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں دنیا میں بھی آسانیاں دے آخرت میں بھی آسانیاں دیں اور جو دکھ پریشانی بیماریاں ہمارا مقدر ہیں اللہ تعالی ہمیں اس پر راضی رہنے کی توفیق عطا کرے آئیے کال لیتے ہیں ڈاکٹر زیرک قطار یو کے شہر لیسٹر سے عرض گزار ہوں عزوجل للہ شعرا کا یہ سلسلہ میرے رب کا کلام بہت ہی اچھا سلسلہ ہے اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تکلیف اور پریشانیوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آج کل کے ماڈرن دور میں ہر کسی کو کسی نہ کسی طرح کی تکلیف اور پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے اور عموماً آ, ان مسائل سے دو چار لوگ جو آ, وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں یا دیگر نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دین اسلام کی تعلیمات سے آراستہ کریں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں اور بالخصوص یہ جو سلسلہ ہے میرے رب کا کلام تو الحمد عزوجل اس میں ہمیں ترجمہ و تفسیر کے ساتھ واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں اس درست طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنے کا بھی سکھایا جاتا ہے تو ہم کوشش کریں کہ اس سلسلے کو ضرور ضرور دیکھیں اور مجھے امید ہے کہ رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ان اللہ مت کو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اللہ عز و جل ہمیں مصیبتوں اور تکلیفوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استحکامات علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زیرک آپ نے اپنے تأثرات ہمیں ریکارڈ کرا ہے نیت تو ہے کہ یہ سلسلہ ماہ رمضان کے بعد بھی جاری رہے نیت تو کی ہوئی ہے میں ایک آپ کو بہت خوبصورت وہ وظیفہ کیا بولوں ایک عمل بتاتا ہوں آپ جب پریشان ہو مصیبت میں ہو تکلیف میں ہے ایک کام کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا کتا العلی العظیم اس کی کثرت کریں ٹھیک ہے یہ دونوں پڑھ لیں صحیح مخالف کے ساتھ اور قرآن کریم جو میرا اپنا تجربہ میں عرض کر رہا ہوں آپ خزان علفان کنز المان خزان الرفان کو کھول لیں اور جہاں سے آپ کا جی چاہے پڑھیں درست پڑھیں ترجمہ کنز ایمان پڑھیں تفسیر پڑھیں بس صرف قرآن کریم پڑھیں مشاہدے کی بات عرض کر رہا ہوں آپ کو آپ کے حالات مدلتے نہ نظر آئیں تو مجھے کہیے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ حسن زن حسن اعتقاد بہت ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا شولا ولاق الہ بلّہ بسم اللہ رحمان رحیم ولا شولا ولا قوت اللہ بلا اس کی کسرت کریں پڑھتے رہیں اور قرآن کریم کا جو ہے سم نرس کی خزان قنزول امان اپنے گھر میں رکھے خزان و عرفان کھول اور پس پڑھیں امید ہے آپ کو کیونکہ غم و پریشانی میں بندے کو رونا بھی ہے بعد اوقات ایسی قرآن کریم کی آیت سامنے آ جاتی ہے ایسی آیت سامنے آ جاتی ہے کہ ایسی دھارس مل رہی ہوتی ہے کہ یار میرا رب تو یہ فرما رہا ہے میرا رب تو یہ فرما ہے میرے رب کے کلام میں تو یہ ہے ایسی دھارس ہوتی ہے پھر قرآن کا ترجمہ پڑھتے پھر اس کی تفصیل پڑھتے ہیں ایسا رہتا ہے جیسے راستہ مل رہا ہے ایسا راستہ مل رہا ہے راستہ یہاں سے نہیں ملے گا تو کہاں سے ملے گا انشاءاللہ شاء آپ کو دکھ پریشانیاں اور تکلیف اور میں صبر آئے گا اللہ نے چاہا تو صبر آئے گا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے انشاءاللہ کل مزید کچھ مضامین لے کر حاضر ہوں گا آج قرآن کریم رب کے کلام کی تلاوت کے یہ فوائد جو بیان کیے ہیں اس کو سامنے رکھے کہ قرآن کریم اس طرح فائدے ہی فائدے کئی جگہ پر موجود ہیں اللہ عمل